یہ اگلا مسئلہ ہے بلی کو بیچنے اور خریدنے کا شرعی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دو صحابی فرماتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سنور یعنی ah, yani بلی کی قیمت سے نبی صلی اللہ علیہ صلاحیت فرمایا ہے تو بلی کو بیچنا جائز کہ نہیں جائز ہے بلی کو کھانا ناجائز ہے اس لیے اس کی بیاشرا کرنا حرام ہے لیکن بعض علماء کرام نے جائز بلکہ جمہور علماء کرام اکثر علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے لیکن یہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بلی کے بیچنے کی ممانعت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اگر وہ حدیث صحیح ہے تو پھر میں اس کا قائل ہوں تو جو شافعی علماء ہیں انہوں نے کہا ہے وہ قصہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ثابت ہے اس لیے یہ مذہب شافی یہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ علماء کرام کے یہاں یہ جذبہ موجود تھا کہ صحیح حدیث مل جائے تو ہم اسی پہ عمل کریں گے اور جن لوگوں نے کہا کہ بلی کی خرید و فروخت جائز ہے انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے یعنی وہ ہی مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کا جواب کیا دیا ہے اس کا جواب یہ دیا ہے یہ ہو سکتا ہے اس بلی کے بارے میں ہو جو پالتو نہ ہو ہمارے تو اکثر بلیاں ایسی بلی جو مانوس نہ ہوتی ہوں یہ جواب دیا ہے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس اس نہیں کو نہیں کی ایک نہیں تو جی نہیں یہ تنظیمی یعنی کراہت مکرو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو اللہ کے رسول میں فرمایا ہے اس کی شکل کیا ہے کہ یہ کراہت کے لیے ہے حرمت کے لیے نہیں ہے یعنی بلی کو بیچنا یہ مقروب ہے حرام نہیں ہے ابن میں قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل واضح ہے کہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں اس حدیث کی جو توجیات پیش کی جا رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ روسٹریشن کو فرمانا آ گیا تو ہمیں اپنا اثر جھکا دینا چاہیے اس لیے راج یہی ہے کہ بلی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اور یہ ایک مسئلہ میں نے ذمنی مسئلہ ذکر کیا ہے اس میں روایت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے روایت اسی کے ساتھ اسی اس سے کتا اور بلڈ کے بارے میں ہے یہ جو ہے اور بلڈی کے بارے میں انجاب رضی اللہ نہ کل بھی وہ سنور ایک ساتھ آیا ہوا ہے یہ مسلم کی روایت ہے نہ جاب رض نہ سنور سنور بلی سنور جی صحیح مسلم کے صحیح ہے واضح جی کیا یہ جو سانپ وغیرہ ہے اس کے بارے میں بات آ چکی ہے سانپ کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ اب آ رہے ہیں شراب کی طرف شراب شراب کے لیے بلا استعمال ہوتا ہے وہ ہم جی ہاں بلی پاک ہے بلی پالنے کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بلی تھی لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو پالے مثلاً وہ کیڑوں کو کھاتی ہے اگر فائدہ ہے تو پال سکتے ہیں لیکن بلا وجہ پالنے کی کوئی ضرورت نہیں عربی میں خمر کا لگ استعمال ہوتا ہے خمر کے پانے ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھاب لے <سؤال> یعنی دماغ غائب کر دے اللہ کے سن سن فرماتے ہیں کل مسکرن خمر کل یہ ہاں کل مسکرن خمر کل مسکرن حرام یعنی جس میں بھی نشہ ہے وہ خمر ہے وہ شراب ہے اور ہر شراب یہ حرام ہے چاہے وہ پی جانے والی چیز ہو کھائی جانے والی چیز ہو کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال ہو تو وہ خمر ہے اس میں شرط کیا ہے اس میں اسکار ہو اسکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد انسان نشے کی حالت میں ہو جاتا ہے وہ معاس کرا کتی رح حرام جس کا اگر زیادہ کھا لے تو دماغ غائب ہو جاتا ہے اگر تھوڑا بھی کھا لے تو وہ بھی حرام ہو ہے. تو اس پر آج اگر دیکھیں تو ہیروئن کپتا جون کپتا جون آدمی بھی کہتے ہیں پتہ نہیں انگلش میں کیا ہو. اسی کو ہاں, کپتا جون بولتے ہوں گے ہیروئن ہے اور جو بہت سارے منشیات اور مقدرات ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ حرام ہے اب حرام ہے تو اس کی تجارت حرام ہے اللہ کے تبارک کا ارشاد ہے یادین امن ان انما الخمر ولمیسر والانصاب والازلام و من عمل سمن عام الشیفان من عمل رج اس میں ممانعت کی کئی ہے پہلے تو ان سے شروع ہوا ہے جو حسر کا فائدہ دیتا ہے یعنی بالکل حرام ہے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے رج کہا گیا ہے ناپاک کہا گیا ہے رزق کا مطلب ناپاک اور عمل الشیطان کا آگے شیطانی عمل ہے اور اسے صراح حدیث میں تو سری حکم آیا ہے حتیا رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ نے جب یہ ہر رمت تجارت الخمر یعنی سر حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے اس لیے شراب کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے اور جو بھی چیز نشہور ہے وہ شراب کے حکم میں داخل ہے ہر نشہ آور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے تمباکو جی اب یہ اس کا میں نے الگ ہیڈی قائم کیا ہے مخدرات منشیات نشہ آور چیزوں کی بیو شرا کا حکم اس کے بارے میں تو حدیث ہے کل مسکرن خمر ہر مسکر یعنی ہر وہ چیز جو نشہ میں ڈال دے وہ خمر ہے یعنی اس کا حکم شراب کا حکم ہے تو جو بھی چیزیں نشے میں ڈالتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں بان نشہ میں ڈالتی پان چائے آرام ہے جی پان کھانا جی سر چلو پان کھانا آرام ہے چاہے میٹھا پان ہو چاہے تمباکو والا ہو چاہے سادہ پان ہر پان حرام ہے اگر اگر یہ اس اگر یہ یعنی اس, اس کے اندر نشہ ہے کہ اس سے قطع نظر اس کا ہوک مگر کیا اس میں کچھ فائدہ ہے جسمانی لحاظ سے نقصان ہے پہلی بات اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں خبیث کیا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ یعنی لا تختر ہُو الفسکن لا تلق ہے عیدی کو ہے بہت سارے لوگ جو پان کھاتے ہیں ان کی عادت ہو جاتی ہے اس لیے ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں سکر موجود ہے یعنی نشے کی چیز موجود ہے تو ماسک ما کرا کثیر ہوں ہو حرام زیادہ کھانے سے اگر وہ اس میں نشہ ہے تو کم کھانے سے بھی نشہ ہے لیکن کسی پر ظاہر ہوتا ہے کسی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے علمت کیا ہے علت یہ ہے کہ اس میں نشہ ہے تو جس چیز میں نشہ ہے وہ چیز حرام ہے جی ہاں اس بھی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہ مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے تو اس میں تمباکو بھی ہے تمباکو کے بارے میں تو یعنی اس کو اس کی کھیتی کرنا اس کی انڈسٹری قائم کرنا اور جو بہت سا حرام ہے اس لیے نتیجہ کیا ہے کہ آپ ایک حرام چیز لوگوں کو پیش کر رہے ہیں بہت سارے ممالک میں اس کی مکمل کھیتی ہوتی ہے جیسے افغانستان میں جی افغانستان میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل مسکرین خمر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلیم میں سے ہے جوامع الکلیم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلیم دیے گئے تھے یعنی اس, اس حدیث کو لے کر کے قیامت تک جتنی بھی چیزیں بنائی جائیں گی اور ان میں نشہ کا مادہ ہوگا وہ چیز اس حدیث کے بموجب حرام ہوگی آج اور شیخ بار بار جی فرمائیے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے اس لیے اس میں نشہ آور چیزیں ملائی گئی ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ نشہ آور چیز جو ملائی گئی ہے یہ مادہ تحلیل ہو کر کے اپنا وجود کھو دیتا ہے اور دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے دوسری شک اختیار کرنے کی وجہ سے بعض علماء کرام نے اسے جائز کرا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ کہ اس کا فائدہ بالکل ثابت ہو جو آپ ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے اس دوا میں تاثیر ہو جس مقصد کے لیے جس علاج کے لیے اس دوا دوا بنائی گئی ہے اس میں فائدہ مند ہو دوسری چیز ضرورت کے مقدار میں چیز ڈالی جائے جی ہاں اس کا اگر الٹرنیٹو موجود ہے تو اس کو آپ استعمال کریں ویسے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور یہاں یہاں یہ مسئلہ پیش کیا گیا لجن رحما اور کے بار کے پاس یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس میں یعنی اس لیے کہ آپ دوا بیچ رہے ہیں اب بیچنے کا حکم کیا ہوگا اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے نشہ اور چیزیں حرام ہے یہ نشہ اور چیزیں دوا میں ڈالی جا رہی ہیں کیا حکم ہوگا تو جیسے شراب کے بارے میں حدیث میں آیا کہ خود بخود اگر خل بن جائے سرکہ بن جائے تو حلال ہے تو اس سے امن تیمیا کیا ہے کی جو مادہ نشاور ہے اور اپنا وجود کھو دیتا ہے یعنی اس کو اس میں ڈالنے کے بعد شراب نہیں کہا جاتا ہے تو وہ اس کا حکم ختم ہو گیا ٹھیک okay. ہے لیکن اس شرط کے ساتھ بقدر ضرورت ہو اور اس کا فائدہ ثابت ہو طبی نقطے لحاظ سے اس کا فائدہ ثابت ہو یہ تو آنا ہی پرفیوم کی بات بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پرفیوم کی میں کی کی کی کی کی کیا ہوتا ہے شراب نشہ اور مادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی ہے وہی وہ جو میں نے کہا کہ تحلیل آئین اس کو آرمی بولتے ہیں یعنی ایسی چیز جو جس نے اپنا وجود کھو دیا ختم کر دیا جیسے مثال کے طور پر اگر پانی سے قدو کر رہے ہیں آپ اور اس میں گلاب کا فول ڈال دیں اور گلاب کے فول کی رنگت اور خوشبو اس میں تحلیل ہو کر کے وہ گلاب بن جائے تو پھر آپ اسے وزور نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ اس کو پانی نہیں کہہ سکتے ہیں اس انجانے کے لیے میں کروں پانی نہیں کہہ سکتے اور ہمیں وضو کرنا کس سے پانی سے اگر پانی نہیں ہے تو اس کا تیمنگ کر سکتے تو یہ جو لوگ کہتے میں میرا کوئی فتوا اس میں نہیں ہے جو کہتے ان کا یہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے فتویٰ لینا تو مشتی سے لیجئے جو لوگ اس کو جائز کرا دیتے ہیں دوائیوں کو یا نشاور چیزوں کو دواؤں میں استعمال کرنے کو جائز کرا دیتے ہیں ان کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ بقدر ضرورت ہو اور اس کا فائدہ ثابت ہو اس لیے کہ وہ مادہ تحریر ہو کر کے اپنا وجود ختم کر دیا ہے ایک چیز اور ہے کہ یہ پرفیوم پرفیوم جو ہوتا ہے اسپرے والا اس کے بارے میں میں نے رجنا دائنا سے سوال ہوا تھا بہت سر اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس میں جو الکحل کی آمیدش ہوتی ہے تو بذات خود الکحل نجس نہیں ہے ناپاک نہیں ہے شراب ہے شراب کو قرآن نے, قرآن میں جو رجس کہا گیا ہے تو رجس سے مراد وہ نجیس نجاست نہیں ہے مانوی رجس سے ہے مانوی رت ہے اس لیے کہ لگا. اگر شراب کپڑے پہ لگ جائے تو آپ بغیر دھوئے اس کو نماز پڑھ سکتے ہیں تو اسی لیے علماء نے کہا کہ چونکہ یہ نجس نہیں ہے اس لیے اگر وہ کپڑے پہ لگ جاتا ہے اور اس کا مادہ لگتا ہے تو چونکہ کھانے سے حرام کیا گیا ہے کپڑے میں اگر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اس لیے اس کو لگا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ ایل ایو نے کہا ہے کہ اگر خوشبو جو عطر ہوتی اس کا استعمال زیادہ بہتر اس کے بعد یہ حکم ہے اس کی نجاست اور تہارف کا عین میں اربا کا قول ہے کہ شراب یہ ناپاک ہے حرام ہے ابن السمیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ شراب نجس ہے ناپاک ہے ابن السمیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ شراب طاہر ہے طاہر کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کی حرمت باقی ہے کیوں اس لیے کہ اس کا پینا جائز نہیں ہے اب اس کو ہم ملا رہے ہیں الکوہل میں اور الکوہل بیچ رہے ہیں تو الکوہل بیچنے کا کیا حکم ہے لگانے کی بات الگ ہو گئی یہ اصل مسئلہ ہے یہاں پہ جی. لگانے کے بارے میں بھی سوال تو لگانے کے بارے میں یہ دی. ہے کہ اگر جو لوگ شراب کو ناپاک نہیں مانتے ہیں الکوہل کو ناپاک نہیں مانتے ہیں اور وہ الکوہل لگا کے وہ بندہ آتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ وہ طاہر ہے لیکن یہ چیز استعمال ہو رہی ہے عطر میں اور یہ چیز حرام ہے اور حرام چیز کی خرید و فروخت منع ہے تو کیا یہ الکوہل کی تجارت حلال ہوگی یہ اصل سوال ہے اور ہمارا موضوع یہی ہے جی سر ابھی آپ کو ملنے کے بعد نہیں میں نے نہیں کہا وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اس لیے میں نے اس کو بار بار کہا ہے ان لوگوں کا نقطۂ نظر ہے ان لوگوں کا موقف ہے جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں یہ یہ بات احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ انسان سے اجتناب کرے پرہیز کرے اس کے بعد وہ خون کی بہسائی تھی خون خون کا بیچنا اور اس کا کیا کرنا ہے تو خون بھی یہ حرام ہے اس لیے میں سمجھنا ہاں سمے ایک دم ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ خون جس میں انسانی کا حصہ ہے اور جس میں انسانی جسم کو بیچنا یا انسان کو بیچنا جائز نہیں ہے آزاد انسان کو اس لیے خون کو بیچ نہیں سکتے تیسری چیز یہ کہ خون آپ کی ملکیت نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے آپ کے قبضے میں نہیں آپ کی اس لیے اس کو نہیں بیچ سکتے تو ان وجوہات کی بنا پر خون کو بیچنا جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے اور کوئی ڈونیٹ کرنے والا نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے قیمت لگا کر کے خریدنا بصورت مجبوری اب طبیب تو کے قاعدے کے تحت ہے لیکن جو پیسہ لے رہا ہے اس کے لیے وہ پیسہ لینا حرام ہوگا میں نے نہیں کہا ہے پانچ شیخ نے کہا شیخ اب میں نے توجہ کی شیخ کی بات کی کہ پان کھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خبیص ہے خبیث کا مطلب یہ ہے وہ ہمارے جو خبیث ہوتے ہو ہیں وہ نہیں یعنی ایسا ایسی چیز جو نقصان دے ہے جسم کے لیے <قرق> <سؤال> مال کا ضیا ہے نبی وسلم مال کے ضیا سے منا فرمایا ہے شیخ جواب دیں گے شیخ جواب ہیں اچھی بات سوال ہے پانی کے بارے میں سے پہلے بھی جو ہے جواب دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا پان کھانا حرام ہے حرام اس لیے ہے کہ نقصان دہ ہے اس میں جو آپ چونا استعمال کرتے ہیں اور جو ڈڑی استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ سمجھ رہے نا اور اس سے دانتوں کے اندر کینسر ہونے کا بھی رہتا ہے ہمارے یہاں جب بکرا جبا ہوتا ہے تو جو چمڑی ہے کیا نام ہے اتڑی ہوتی ہے اس اتڑی کو صاف کرنے کے لیے چونا استعمال ہوتا ہے چونا لگانا جانتے ہیں نہیں جانتے چونا لگانا سب جانتے ہوں گے تو وہ چونا کاقاعدہ استعمال ہوتا ہے وہ چونا آپ کی زبان کے لیے آپ کے پھپھڑے کے لیے آپ کے پیٹ کے لیے آپ کی اتڑیوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے اور اللہ کے اللہ علیہ وسلم کہ جس کی لا ضرورہ ولاذرات نہ نقصان اٹھائیں گے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے اور اللہ حب العالمین نے آپ کو دانت دیا ہے اس کی صفائی کے لیے ستھرائی کے لیے جو لوگ پان کھاتے ہیں ذرا ان کی دانت دیکھیے ان کے کی دانت کیسے رہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ دانت جو ہے <متحد> <والد> اتنے <قرآت متحد> <جو متحد> <آخر> زیادہ خراب رہتے ہیں ہے کہ نہیں ایک دم اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور پھر جو ہوٹ ہے عورتوں کے طریقے سے لال بنا لیا جاتا ہے اس کا ہوٹل کیا ہے عورتیں پھر سی لگاتی مر تو نہیں لگاتا ہے جو پان کھاتا ہے اس کے ہوٹ کیسے رہتے ہیں وہ تبھی شکل میں نہیں رہتا ہے اور آپ پان استعمال کر کے اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو سوائے المال کے آپ اسے پیچ بنا کر کے تھوک دیتے ہیں اور وہ پچ اتنا نقصان دے ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے پھیپھڑے وغیرہ کا کینسر ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے پیچ کو کھا جاتے ہیں بہت سارے لوگ کھا جاتے ہیں جو ڈلی ہوتی ہے وہ انسان کی صحت کے نقصان دے ہے ایسے جو چونا ہوتا ہے وہ نقصان دے ہے اور یہ فضول خرچی ہے اندری کا کام لکھوانا سیاتی سمجھ رہے نا اب وہ ہمارے حکیم صاحب ہوتا کسی نسخے میں استعمال ہوتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ موانا کہتے ہیں گھر آم تو ان کا کوئی نسخہ لے گا نہیں معجوم تو اس وجہ شاید وہ جو ہے جال کروانا چاہتے ہوں جی جی جو باہر آپ پان ہر طرح سے حرام ہے چاہے اس میں نیٹا پان ہو چاہے اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے وہ جو تنباکو ہو سردا ہو تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر وہ نہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ چیز حرام ہے ناجائز ہے اس کا جو کھانا دوست نہیں کوئی فائدہ نہیں نہ کو خوشبو آتی ہے نہ کوئی فائدہ ہے اگر مجبوری ہے جی نہیں مجبوری نہیں جو بہت ساری چیزیں ہم کھاتے کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتی ہے ذاتی طور پر تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ ہمارے ہاں بالکل بہت سارے علما میں ہی کہوں گا بہت سارے اساتذہ کرام پان کھا کھا کر کے وہ سرتی والا پان در سے بخاری دیتے ہیں ہمارے سامنے آگے مسئلہ ہے آزاد ایسا شیخ ایسی گل سمجھتے ہیں ہم لوگ मोर वाले जानते हो कौन मोह वाले जी हाँ जो होता है वो भी हराम है ملک کا جو منجن کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے اور میں تو پہلی مرتبہ ایک مرتبہ لگایا سلاک اس سر چکرا جائے گا تو موم بہت اسما سب جو ہے محتیس لوگ استعمال کرتے ہیں جی جی بخاری پڑھاتے ہیں اور گل سے ہمارے سامنے آ گئے آزاد انسان کی تجارت کا آزاد کلس اس لیے لگایا گیا ہے کی اگر کفار اور مسلمانوں اور کفار میں جنگ ہو جائے لڑائی ہو جائے اور قیدی بنا کے لائے جائیں تو وہ غلام مانے جاتے ہیں جو عربی رقیق کہتے ہیں رقیق یا عبد تو غلام کو بیچنا جائز ہے اور نبی اللہ شریعت نے بہت سارے معاملات میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اور الحمدللہ یہ چیز ختم ہو چکی ہے دنیا میں کسی کو آپ بیچ نہیں سکتے کسی کو غلام نہیں بنا سکتے آپ ٹھیک ہے آپ غلام اسی بنا سکتے ہیں جب کفر اسلام اور کفر میں جنگ ہو شرعی طور پر اس کے بعد میں قیدی بنا کر لائے جائیں تو ہمارے سامنے جو بات ہو رہی ہے وہ آزاد انسان کی اور سب آزاد ہے ماشاء یہاں پہ آزاد انسان کی بیوشرا کرنا قیمت لینا یہ حرام ہے اللہ کے رسول سر فرماتے ہیں سلا یہ حدیث کچھ سی ہے تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامہ یعنی تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ کروں گا پہلا بندہ یہ میں نے شاع لگائے حدیث میں ترقیم نہیں ہے یہ نمبر ہی نہیں ہے رجاتی اس میں غدر ایسا آدمی جس نے میرا حوالہ دے کر کے میرا واسطہ دے کر کے کوئی وعدہ کیا اور خلاف ورزی کر بیٹھا غداری کر دیا یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ نے یہ سخت دھمکی دی ہے وعید اس پر آئی ہے اور جو بھی عمل جس پر وعید آئی ہو دھمکی آئی ہو سخت آداب کی وہ گناہ کبیرہ ہے دوسری چیز دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد مرد کو بیچ دیا مرد کے حکم میں عورت بھی داخل ہے لیکن یہاں جو لفظ آیا رجق کا ہے اس لیے میں نے مرد کا لفظ استعمال کیا فع کالا اور اس کی قیمت خالی اگر بیچ دیا قیمت نہ کھائے تو اگر وہ قیمت لے رہا ہے کہیں کسی بھی مصرب میں استعمال کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عام طور سے لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شروع بیچ رہا ہے نہیں کھا رہا ہے بلڈنگ بنوا لیتا تو سب کچھ داخل ہے چونکہ کھانا پینا یہ عام چیز ہے عام فائدہ ہے اس لیے اس کا لفظ آتا ہے تیسرا بندہ وہ ہے ہو رہا ہے اس سے اچرا فامل ہوگا لمبی ہوتے اچرا آپ لوگ خوش ہو جائیں بعض لوگ ارے ایسا آدمی کسی کو اس نے کرائے پر رکھا اور پورا کام تو لے لیا لیکن اس کا اچھا نہیں اس کی اجرت نہیں دی تین چیزوں یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو جن کے مد مقابل میں کون کھڑا ہوگا رب العالمین کھڑا ہوگا تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آزاد انسان کی تجارت یہ حرام ہے جی رجابی کا درد رجل آ ایسا آدمی جس نے میرے واسطے سے دیا یعنی وعدہ کیا عہد و پیمان کیا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کر دوں گا تمہارا یا میں تمہیں یہ چیز کروں گا اللہ کا واسطہ دیا لیکن اس کی غداری کر بیٹھا آپا بھی تم مدد کرو اس سے بہت ساری چیز جیسے کسی کو امان دیا جائے میں تم اس میرے ملک میں آ جاؤ میں تم کو امان دے رہا ہوں اس کی بعد غداری کر بیٹھا اس کو ختم کر دو یہ کمی ہو سکتی ہے آپ کوئی ایسا بندہ, ہوا ہے, بندہ ہے جو ڈرا ہوا ہے گاؤں کے کچھ لوگوں سے اور وہ باہر بھاگ گیا ہے آپ اس کو امان دینا چاہتے ہیں آپ امان ملے اور اس کے پیچھے سے لگا دیا لوگوں کو غداری کی آپ نے اس طریقے کی مثالیں بن سکتی ہیں یہ تین لوگ ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونیٹ کرنے کا کیا حکم ہے ایک آپ کے یہاں ایک ہوگا جس میں انسانی کے آگا کی خرید و فروخت کا حکم آگا مثلاً کسی نے اپنی آنکھ ڈونیٹ کر دی اپنی آنکھ بیچ دی تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی انسانی جسم کا حصہ ہے جس سے پورا جسم حرام ہے ویسے ہی اس کو بیچنا بھی حرام ہے لیکن ڈونیٹ کرنے کا کیا حکم ہے زرا یعنی جو ڈونیٹ کرنے کا جیسے گردہ ہے جگر کون کون سی چیزیں ڈونیٹ کی جاتی ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے ہاں کڈنی ہے ٹھیک ہے ڈونیٹ کرنے کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں پہلے رائے ایک جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے آپ وہی چیز ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہو کیونکہ اللہ کی ملکیت میں ہے اس کو ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے لیکن یعنی کبار علماء اور مجم الفی اسلام اسلامی فقہ اکیڈمی ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ شرط يعني, چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے وہ چار شرطیں میں بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ بہت مفید ہے اس لیے میں نے اس کو کیا اس کا کوئی تعلق نہیں پیسے اگر کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے لیکن بیچ رہا ہے غلط, غلط, غلط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے وہ چیز لی جا رہی جو خود یعنی آنکھ لی جا رہی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہ ہو مرنے کے بعد کی بات, بات ہے جی ٹھیک ہے اور جس کے اندر منتقل کی جا رہی ہے وہ چیز اس کو بھی یہ غالب گمان ہو کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا اور اس کو فائدہ ہوگا جی ہاں زندہ, زندہ درا تو اس, کا بھی اس, کے بھی اس کے بارے میں بھی, بھی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کے بارے میں یہ شاید کے لیے ہے یہ مردے کے بارے میں اختلاف ہے اس میں کہ مردہ نافاق ہے مردے کے بارے میں زندے کے بارے میں اتفاق ہے کے بارے میں علما کا اور زندے کے بارے میں اور مردے کے بارے میں بعض علما نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بتوا نہیں دوں انسان مردہ مردہ ویسنان ویسنان ناپا ناپا جی انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے لیکن مردے سے مردے کے بارے میں یہ بات علماء نے اس نے کیا کہ میں اسے فتوا نہیں سے شیخ بن نباز ہیں شیخ ابو زید اور صالف فوزان وغیرہ نے کہا ہے کہ توقف اختیار کیا انہوں نے اگر مردہ کوئی شخص ہے اس کا اس لیے کہ مردہ ہے تو اس میں نقصانات زیادہ خطرہ زیادہ ہے اس کے آدھا خراب ہو سکتے ہیں اس لیے کی ہے جی جی وہ ساری باتیں آ رہی ہیں ابھی اور ایک مسئلہ آئے گا اس سے اہم مسئلہ ہے وہ آ رہا پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ اپنی رغبت سے دے رہا ہے خوشی سے دے رہا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے وہ اس انداز سے دے رہا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اس کی زندگی بچانے کے لیے مریض کی زندگی بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ بچا یہ آخری وسیلہ ہے یہ آخری ذریعہ کس کے ذریعے اس کی زندگی بچ سکتی ہے چوتھی شرط یہ ہے جی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو اس کی زندگی بچانے کا چوتھی شرط یہ ہے کہ نکالنے کا جو آپریشن ہوگا پھر اس کو لگایا جائے گا دونوں آپریشن کی کامیابی کا غالب گمان ہو پہلی شرط یہ ہے کہ اگر جس بندے سے وہ اد حاصل کیا جا رہا ہے اس کی عام زندگی پر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے یعنی اس کے اعضا اور جوارح کی جو وظائف ہیں جو ان کا کام ہے وہ آرام سے کر رہے ہیں اس کی زندگی میں فرق نہیں آ رہا ہے تو جائز پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ یہ زبردستی اس سے نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اپنی خوشی سے دے رہا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے علاج کے لیے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہ بچا ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں آپریشن کے کامیاب ہونے کا غالب گمان ہو اور فقا نبا اعتماد معتمد مسلم اب طبا اور ڈاکٹروں نے اس کا فیصلہ کیا ہو ان شرطوں کے ساتھ بلاعوز لیے ہوئے بغیر قیمت لیے ہوئے ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان کو بچا سکتا ہے یہ اسلامک فیک اکیڈمی کا فتویٰ ہے ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ اس سے اہم ہے کہ डेड बॉडी कोई मेडिकल कर रहा है यहां पे? कोई मेडिकल कोई बढ़ा बड़ा मेडिकल कोई नहीं है मेडिकल में क्या होता है या तो इंसानों पर तजर्बा करते हैं या अब इंसानों पर इंसानों पर करते हैं ठीक है इंसानों पर कर रहे हैं मिसाल के तौर कोई किसी मुस्लिम मुल्क नाम लीजिए जहां पर पाकिस्तान है पाकिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज है ٹھیک ہے وہاں لوگ پڑھ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو تجربہ کرایا جائے انسانی جسم پر ٹھیک ہے طبی اعتبار تجربہ یہ وہ ٹیلنٹ ہوں گے ان کے پاس تجربہ آئے گا اس کے بعد بھی جو آپریشن کریں گے تو غلطی نہیں ہوگی یہ سب مقاصد اس کے تو کیا ایسی صورت میں مسلمان کی مردہ لاش کو خریدا جا سکتا ہے اصل حکم تو یہ ہے کہ جب انسان چاہے وہ کافر ہو یا مسلم ہو مر جائے تو اس کا ٹھکانا کہاں ہے اس کو دفن کیا جائے ماتہ فاق بارہ اللہ تعالی نے موت دی فاخ بارہ فا اس کو قبر میں داخل کیا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے دوسری آیتیں مینہ خلق ناکم افیا نویل وہ منہا نخری جکم تارت نخرا زمین سے نکالا زمین میں جانا ہے زمین سے تو یہ اس مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو کافر کی دلیل کیا ہے ماما تھافاق بڑا دوسری طریقے کفار بدر بدر کے موقع پر کتنے لوگوں کو ستر لوگوں کو مارا گیا تھا قد کے کہاں تفن کیا کلیب بدر میں بدر کے کنیں میں تفن کیا گیا ان کو ایسے نہیں پھینک دیا گیا انسانی جسم کی اس کی حرمت ہے اس کا احترام ہے تو چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو ہر ایک کی حرمت ہے اس کے جسم پر اس طرح کا تجربہ کرنا نہیں ابھی تو میں نے کہا نہیں جائے. مسلمان کے بارے میں اتفاق مسلمان کے بارے میں حیرت کے بارے علماء نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان کی ایک الگ حرمت ہے اور ایک دبتر ہے دکتور مختار احمد شلقی ابھی دو تین سالوں سے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے لا عالم و جنفیل کی کتاب سننا یعنی کتاب سننے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں کہ مسلمان کی لاش پر تجربہ کیا جائے ایسی صورت میں ایک ضرورت بن چونکہ کی ہے اب کیا کیا جائے ہاں تو کافر کے بارے میں یہ فتو دیا ہے کہ مسئلہ قد اور ادا ہے قدیع شرائط جوسف یعنی میڈیکل میں سیکھنے کے لیے لاشوں کو خریدنے کا مسئلہ پیش کیا گیا تو کیا کہا کیا جواب تھا تعلیم مسلمان کی لاش کو خریدنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم میں اس کو استعمال کرنا جائز ہے بينما يجوز و استعمال و من باب تعلیم اخف براٮٔی کافر کی لاش کو استعمال کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت اور اخفے زرن یعنی دو قسم کا نقصان ہے تو اس میں ہلکا نقصان لیتے ہوئے اس لیے کہ اگر نقصان کیا ہے اگر انسانی لاشوں پر تجربہ نہ ہو تو بعد میں جو میڈیکل جو اطبہ نکلیں گے وہ ہلاک کرتے رہیں گے لوگوں کو کیا خیال چاہیے وہ لوگوں کو ہلاک کرتے رہیں گے ان کو تجربہ نہیں ہے کہ کڈنی کا آپریشن کیسے کیا جائے کڈنی کیسے دوبارہ لگائی جائے تو کتنی جانے طلب ہو جائیں گی ضائع ہو جائیں گی ایک مقصدہ تو یہ ہے دوسرا مقصدہ کیا ہے کہ ایک عام انسان کی حرمت ہے لیکن چونکہ وہ مر چکا ہے اور وہ کافر ہے یہ مقصد ہے دو مقصدہ ہو گیا دو خرابیاں آئی ان دو خرابیوں میں سے کون سی خرابی زیادہ سخت ہے بتائیں ہاں آن انسان کو بچانا یہ تو یہ اففر دو نقصان میں سے جو ہلکا نقصان ہے اس باب سے لیتے ہوئے کافر کی لاش پر تجربہ کرنا جائز ہے یہ ہےت کے بارے علماء کا فتوا ہے ورنہ عام طور پر آج اس کے بعد میں بھی شیخ نے بہت اہم بات کہی ہے شیخ مختار شلقی تھی اللہ نے کہ میں انہیں دیکھا کہ بعض ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت گہرمتی کرتے ہیں ہاتھ کاٹ دیا پانی پھینک دیتے ہیں کہا ہے جب استعمال ختم ہو جائے ٹرینی ختم ہو جائے تو جتنے آزاد ہیں لاشیں ان کو اٹھا کر کے دفن کر دیا جائے یہ حکم ہے اس کا اس کے بارے کوئی سوال ہو تو آگے بڑھیں پوسٹ مارٹمارٹم ہاں پوسٹ مارٹم کا پوسٹ مارٹم کا حکم میری بات رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یعنی وہی مسلمان کے بارے میں کہ مسلمان کا پوسٹ مارٹم صحیح نہیں ہے طبی لحاظ سے وہی وہی فتویٰ ہو نا پھر وہی فتویٰ ہو جی یہاں کرتے ہیں یہاں کسی بھی کیس میں کرتے ہیں تھے یہاں یہاں یہاں بھی کرتے تھے جانچنے کے لیے کرتے ہیں تو شیکو سبھی لحاظ سے اس لیے مجھے کوئی فتو نہیں ملا میں نے ہر یہاں جیسے انڈیا میں تو یہاں میں نے سعودی میں نہیں سنا ہے پوسٹ مارٹم سعودی میں نہیں نہیں ہمارے اپنی اخبار چھوڑے اپنی نہیں کیا گیا جی جی جی ڈونیٹر ڈونیشن کرنا جائز ہے قیمت لینا جائز نہیں ہے ڈونیشن چار شرطوں کے ساتھ دے سکتے ہیں جو دے رہا ہے اس کی عام زندگی پر اس کی جسمانی وظائف پر کوئی فرق نہ آ رہا اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے دے رہا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی دب دخت دب دب پریشر نہیں ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس انسان کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کوئی آپشن نہ بچاؤ چوتھی شرط یہ ہے کہ نکالنے اور لگانے کا یہ عمل یہ آپریشن کے کامیاب ہونے کا غالب گمان ہو اس چار شرطوں کے ساتھ جائز ہے میں نے یہ بتا دیا اس لیے میں نے جلدی کیے اس پی اس کے بعد اگلا بتوں مورتیاں اور مجسموں کی خرید و فروخت کا حق اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے جابر رضی اللہ عنہ کی ان اللہ اور رسول حرم بیع الخمر ول والاسنام یعنی بتوں کو کی تجارت حرام ہے اور بتوں کی تجارت حرام ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ چیز حرام ہوگی جس کو شرک بلّہ میں استعمال کیا جا رہا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ ام تحریم وبئی استفاد کل متخد الشرق الن کا نت یعنی جو بھی ہتھیار جو بھی چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ شرک بلہ علیہ اللہ تبارک کرنے کے لیے اس کا بیچنا اور خریدنا ہارا کیوں اس لیے کہ اگر اسلامی معاشرے میں اس کی خرید و فروخت ہو تو لوگ آسان کہ یہ اس میں کوئی حرض کی بات نہیں لوگ بیچ رہے ہیں تو اس کی پوجا کرنے میں کیا حرض ہے تو یہاں شریعت نے دین کی حفاظت کی ہے شراب کی حرمت میں عقل کی حفاظت کی ہے جی تو شریعت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ دین میں کسی بھی طرح سے شرک نہ آ سکے یہ مقصد شریعت کا دین کی حمایت ہو دین کی حفاظت ہو اس لحاظ سے یہ حرام ہے ابن مقصد میں رحمۃ اللہ نے ایک چیز کو الگ کرا دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مورتی کو خراب یعنی کسی مورتی کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کو مٹ, خ, مٹانا چاہتا ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے تو کیسے کرے وہ اگر خرید کر کے یہ کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہے اس کا اصل مقصد ہے شرک کے اس آلے کو اس دریے کو ختم کرنا ہے یہ شیخ روز سے میرے کا فتویٰ ہے اور دوسری دوسرا یہ ہے اس میں احتیاط بھی کرے وہ بتائے کہ میں نے اس مقصد سے خریدا ہے تاکہ ایسا نہ لوگ دیکھیں اس کے بعد میں کہیں کہ یہ تو مورتیاں خرید رہا ہے اور دوسری چیز انہوں نے کی ہے کہ مورتی کس کی بنتی ہے مورتی یا عصر کے مجسمے میں کس کے بنتے ہیں مٹی سے پتھر سے لوہے سے تو شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو خرید کر کے اس کو ختم کر دیا جائے اس کا وجود اور جو اس میں آلات جو چیزیں لوہے وغیرہ استعمال کی گئی ہیں اگر ان سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو تو خرید سکتا ہے اس لیے کہ یہ خریدنا اس سے شرک لازم نہیں آتا ہے بلکہ اصل مقصد کیا ہے اس کو ختم کرنا دونوں صورتوں میں لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرط ہے کہ اگر اس کو فری میں کسی بھی ذریعے سے اس کو ختم کرنے کا اس کو توڑنے کا موقع مل رہا ہے تو قیمت نہ خرچ کرے کیوں نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا المال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اگر بغیر مال خرچ کی ہوئی آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ مورتیوں کو بتوں کو توڑ دیں تو پھر مال خرچ کیوں خرچ کریں گے تو یہ دو چیزیں اس سے مستفنا ہے اب آ رہی بات جس میں مشائق وغیرہ بھی ان شاء اللہ شرکت کریں گے تصویروں کی خرید و فروخت کا حکم تصویروں کی خرید و فروخت کا حکم کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تصویر کا حکم کیا ہے خریدنے کا مسئلہ بعد میں آئے گا تصویروں کی خرید و فروخت کا تصویریں اگر یعنی دو قسم کی مان لیں ایک یدوی یعنی ہاتھ سے تصویریں بنا جاتی ہیں اور یہ ایک سور شمسیہ جو کیمرے کے ذریعے یہ دو عام قسم ہی رکھتے ہیں پہلے تو ہاتھوں سے بنانا یہ ناجائز ہے اس پر اتفاق ہے کہ وہ مورتیاں وہ تصویریں جو ہاتھوں سے بنائی گئی ہوں ان کو بیچا جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور کہا اشد اللہ سے آدھا بنی ملقیہ مت قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں جو تصویریں بناتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا ایک دوسری روایت میں ہے ان سے کہا جائے فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُ مَا خَلَقْتُمْ جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو اس میں روح ڈالو تو وہ نہیں کر سکتے اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ آپ دیکھیں گے یذہ فیق القو اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے وہ میری طرح پیدا کیوں ہاتھ اللہ کے ہاتھ بناتا ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے آنکھ بناتا ہے تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے یہ فیخ القل کی اللہ تعالیٰ ہے فرماتے ہیں کہ وہ جیسے میں نے پیدا کی اس نے بنانے کی کوشش کر رہا ہو دوسری بات میں خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لوگ تو ان بنیادوں پر مجسم تصویر ہے. مجسم جس میں جسم ہو اس کا سایہ ہو ہاتھوں سے بنایا گیا ہو یہ حرام ہے اور حرام ہے اس لیے بیچنا جائز نہیں ہے یہ مسلط واضح ہے اب دوسری چیز یہ جاندار کے بارے میں ہے یہ حکم جاندار کے بارے میں جس میں روح انگلٹ جس میں روح ہے یعنی ذی ارواح ایسی چیزوں کی تصویر بنانا جس میں روح ہے یہ جائز نہیں ہے اگر ہاتھ سے بنائی گئی ہو تو جائز نہیں ہے اس پر بنیاد رکھتے ہوئے اس کی بیوشرا خرید و فروخت جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں دوسری طرف غیر ذی ارواح مثرن میں نے دیکھا جبید بہت خوبصورت لگ رہا ہے میں تصویر کھینچ لین فریم لگا رہا اپنے گھر میں لگا دیا مکہ مدینہ ہے میں انڈونیشیا तो گیا نیپال گیا دیکھا بڑے اچھے اچھے منادر ہیں تصویر کھینچی لگا دیا اس کا کیا حکم ہے فریم کرنا فریم کرنا اس کو بیچنا اس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے لوگ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں کیا خیال ہے خرید و فروخت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیا حکم اس کا اصل تو حکم یہ ہے بتائیں گے نا آپ ہاں ہاں صحیح ہاتھ ہی سے ہاں صحیح کریں مالش ہاتھ ہی سے کوئی شخص ہاتھ سے بناتا ہے ان چیزوں کو سوری ہاں کوئی شخص ان چیزوں کو ہاتھ سے بناتا ہے یعنی جبیل داوا سینٹر کو کا نقشہ اپنے ہاتھوں سے کھینچتا ہے یعنی طبعی مناظر ہے جو نیچرل مناظر ہیں سائٹ سے ان کو کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے کیا حکم ہے اس کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی جو بھی کچھ الفاظ گزر چکے ہیں کہ اشد سے ایک آدمی تھا یہ تجارت کرتا تھا اس کا یعنی درختوں کا چاند کا سورج کا یہ بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے تصویر بناتا تھا نقش نگاری کرتا تھا تو اس کے بارے میں فر رب ہوا یعنی جب اس نے حدیث سنی کہ قیامت میں سب سے سخت عذاب ہوگا تو بالکل دہل گیا وہ ہو. کیا ہوگا اس لیے کہ اس میں اس نے سنا کہ تصویروں کا ہے یہ بھی تصویر ہے نا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو قریب کیا اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی رزق کا ذریعہ نہیں مل رہا ہے تو عالیہ کبھی غیر روح بشئی لئی سفیر اس طرح کے لئے الفاظ ہیں میں اس کو نقلی کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا ہاں یہ ہے ہاں اس سے وہ آدمی آیا کہنے لگا وإني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ما إنسان مري رزق مري معيشة مري حقا وإني أصنع هذه التصابير أرمي بناتهم فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول میں اس کو وہی بتاؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا منسوس نے روح تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا کب تک جب تک اس میں روح نہ ڈال دے اس سخت و ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس لیے روح تو نہیں جا سکتا نا کبھی بھی روح ڈال ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کو یہ یعنی خلو مخلت فنار نہیں ہوگا لیکن اس کی وعید ہے جسے اگر کسی کو ناجائز تو پر قتل کر دے تو اس میں ہے نا متعمد تو اس میں ہمیشہ رہے گا غلم کرام نے اس پر محمول کیا ہے کہ یہ قبائل بلو یعنی ان گناہوں کی سختی اور وعید کو بتانے کے لیے اس طرح کے الفاظ شریعت نے استعمال کیے ہیں ابو اس بندے نے کہا فر الرجل رجلو ربو شدیدہ بہت دہل گیا اور کانپنے لگا وہ فر وجب اس کا چہرہ پڑ گیا اس کا چہرہ جی ہاں تابی ظاہر بات ہے. اگر صحابی سے ملاقات ہوئی ایمان خالبی فقال اوئی حق تعجب کر رہے ہیں ان ابئی اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو علیہ الشجر درختوں کی تصویر بناؤ وہ کل لش ان لئی سفیر ہر وہ جس میں روح نہ ہو اس حدیث سے دل... یعنی رام نے کہا ہے کہ پیڑ پودے ہیں سورج چاند ہے ان کی تصویر ہاتھوں سے بنائی جا سکتی ہے اور جب بنائی جا سکتی ہے تو ان کو بیچا جا سکتا ہے زینت کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس میں یہ نہیں کہ انسان مال کو ضائع کرتا ہے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہم زینت کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو مسئلہ اب تیسرا مسئلہ ہے جس میں تمام ہاں جی فرمائیے آج کل تو کرتی ہے جو بچوں کو اس کا بھی اسی کتا بلی اس کا حکم تو آ رہا ہے اس کا حکم تو آ رہا ہے کیا ہے اس کا حکم یعنی جو بچوں کے کھیل کود کا سامان ہے اس میں آ رہا ہے اس کے بارے میں میرے پاس فی الحال علم نہیں ہے جو بنانے کا ہے اللہ کی جو کتے کی شکل یعنی یا بلی کی شکل میں جو کھلونے بیچتے ہیں اگر اس میں موسیقہ نہ ہو یعنی میوزک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں یہ اس لیے کہ اس سے مسسنا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ بنا کا لفظ آیا کن تو اللہ بنا تھی ان کے پاس بیٹیاں نہیں تھیں نا کہہ رہی میں اپنی بیٹیوں سے کھیل رہی تھی اللہ کے رسول ان کے پاس بیٹیاں تو نہیں تھیں تو یہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی تھیں جب اللہ رسول داخل ہوئے تو وہ سہیلیاں پیچھے ہٹ گئیں تو اس حدیث سے علماء نے استعل کیا ہے کہ بچوں کی تفریح کے لیے اس طرح کی یعنی گڑی وغیرہ بنایا جا سکتے ہیں اور یہ اس حکم سے الگ ہے وہ ہیں پورا ہاں ابھی تو کرا میوزک نہ ہو دوسرے شرعی مہاجر آ تو پھر اس کا حکم دوسرا ہو جائے گا لیکن فینسی بنانے کا اور بچوں کے لیے استعمال کرنے کا حکم یہ ہو گیا جی جی جی فرمائیے اس کو دوسرا زیادہ گھوڑوں سے کھیل رہی تھی گھوڑوں سے بھی کھیل رہی تھی نا پڑا سن لو جنا حال ارے کہاں سے گھوڑا مل گیا جو پڑا ہے گھوڑا جاندار ہے کہ جاندار نہیں ہے چہرہ تھا میں آ رہا ہوں شیب میں آ رہا ہوں میں کو گھوڑے میں چہرہ تھا اس کے جو اوپر تھے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ یہ گھوڑا کہاں سے مل گیا آپ کو کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ سلماء السلام کے گھوڑے میں پر لگے ہوئے تھے تو اللہ کے اسکرا دیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھلونے جائے اب یہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ گڑیوں یا اس طرح کی جو چیزیں بچوں کے کھلونے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں چہرے کو مس کر دیا جائے چہرے کو مسق کر دیا جائے مٹا دیا جائے تمس کر دیا جائے یہ بھی ہے۔ لیکن احتیاش رضی اللہ تعالیٰ نے انہا کے آمد سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اقرار موجود ہے اس لیے یہ دلیل مانی جا سکتی ہاں اس سے استعار کر سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے اگر جائز ہے تو پھر ہی... انسانی جانوروں کے جو ہوتے ہیں اس تو انسان کی بڑے گا اب یہ دوسرے مسائل ہو گئے شرف آپ جو کہہ رہے ہیں بے پردہ ہے میوزک ہے یہ دوسرے مذہب ایک طرف کرتے ہیں دوسرے مسائل ہو گئے پھر یہ اب یہی دو... یعنی اس کو جائز ہے اس بنیاد پر وہ حلاق... بے و شرح ہلاک ہے یہ جو چیزیں داخل ہو رہی ہیں یہ دوسری چیزیں آ گئی ہیں اب ان کی بنیاد تو حرام ہو جائے گا تو پھر ویوشر حرام ہو جائے گی یس وہ جو بناد کا لفظ استعمال تو وہ انسانی ہی بالکل جو ہے اسی سے بند ایک کپڑے میں بنائے گیا اور ایک یہاں باقاعدہ پوری تصویر بنائی جا رہی ہے پورا ایک دم دلیل وہی ہے بات ان میں نے بال اجماع نقل کیا بھائی اس پر مجھے یاد ہے ایشان الزال میں الجماع کہا ہے مجھے اس کا مستر نہیں ملا ابھی تک کی قصلانی جو اس کے کتاب کے اشارے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مستثنا ہے لعب البنات یعنی گڑیوں گڑیا بچوں کے کھیلنے کے زمانے مستم ہے دیکھنا پڑے گا اور ایک چیز اور اس میں نقل کیا ہے جو بچوں کے جو کیا کہتے ہیں یہ کھلونے ہوتے ہیں شاید آپ لوگوں نے شیخ منی قمر صاحب نے بھی جو مختلف میں جواب دیا تھا کہ یہ کھلونے جو ہوتے توڑے پھوڑے جاتے ہیں اور گرائے جاتے ہیں آج کھلونا بچے خریدتے ہیں دوسرے دن اس کا سر ٹوٹا ہوتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹا نہیں ہوتی ہے توین ہوتی ہے توہین ہوتی ہے صحیح آبارے سور شمسیہ کی طرف جی ہاتھ سے بنانے کا بھی ہے کہ جاندار کی تصویر ہاتھ سے بنانا حرام ہے اس بنیاد پر بنا کر کے اس کو بیچنا خریدنا حرام ہے ہاتھ سے اسکول میں اگر جی اس کو اگر اب وہ میں نے پھر کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن اگر گنجائش اگر اس سے ایسے کہ وہ کھیلنے کے لیے بناتے ہیں میرے بھائی جو کھلونے بناتے ہیں وہ بھی تو بناتے ہیں ہاتھ سے کس سے بناتے ہیں مشین سے ہتاشا کس سے بناتے تھے ہاتھ سے تو کی شکل دی جائے تو کوئی گنجائش سکتی ہے لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سکتا سبجیکٹ ہے کیا میں نے کہہ دیا اس بارے میں میں کوئی بات نہیں کر سکتا اللہ پینٹنگ جو پینٹنگ کے بارے میں پینٹنگ کے بارے میں اصل میں اسکول میں واقعی جن اسکولوں میں خاص کر کے جو انگریزی انگلش میڈیم اسکول ہیں دین مدارش میں تو یہ سب ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن انگریز انگریزی اور انگلش اسکول اسکولوں میں بحثیت ایک سبجیکٹ ایسا کروایا جاتا ہے اور ان کو آرٹ سکھایا جاتا ہے اور صورت بنانا ان کو سکھایا جاتا ہے چھوٹے نا بالغ بچے ہیں اور بڑے بھی بچے, بچے بچیاں ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے جائز نہیں ہے خرام ہے منع ہے اور گھرچے ہمارے بچے اور سب کے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے یہ, یہ وہ اسٹیپ ہے یہ وہ قدم ہے جو آگے چل کر کے آگے بڑھاتا ہے اور آگے جو ہے اس سے آدمی جو ہے تصویر بنانا سیکھتا ہے جہاں تک میری معلومات ہیں ہاں کیمرے کے متعلق بات آ رہی ہے فوٹو گرافی فوٹو گرافی میں علماء کرام یعنی اب اسی زمانے میں اس کا وجود ہوا ہے کیونکہ علماء کرام کا اختلاف ہے تو اس میں دو اقوال ہیں ایک تو ایک جائز نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو حدیثیں عام آئی ہوئی ہیں اشد اشد سے آداب انا اشدنا سے آداب المص اور جو کیمرے سے فوٹو کھینچتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بھی تصویریں جی حدیث ہاں جو بھی جو بھی یہ حدیثیں گزری ہیں وہ ان کی دلیل ہے مصورون کا رفظ جو آیا ہے اس سے انہوں نے دلیل جو علمائے کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث کا حکم ان فوٹوز پر منطب نہیں ہو رہا ہے فٹ نہیں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو تعلیم بیان کی گئی وجہ بیان کی کیا یزحب و فیخلوق کا خلقی یعنی وہ جو ہاتھ سے بناتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صورت بنائی ہے اس کی نقالی کرتا ہے اور فوٹو میں جو صورت اللہ کی بنائی ہوئی موجود ہے اس کو اخذ کرتا ہے دونوں ہے؟ جو بندہ ہاتھ سے آپ کو دیکھ کر کے آپ کی تصویر بنا رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے سیبلرٹی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک تصویر موجود ہے آپ کے سامنے یہ چہرہ موجود ہے میں اس چہرے کو بے عین ہی ویسے ہی نقل کر دے رہا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس لیے یہ جائز ہے اس میں وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے اس لیے ایک منٹ اس لیے تصویریں جانا ہم نے بنوائی نہیں ایک اس لیے تصویریں جانا ہم نے بنوائی نہیں تر ہی مشاعرہ ہوا تو سب لوگوں نے اس کا پہلا مسئلہ پیش کیا تو ایک نے کیا کہا شیشو کاغد میں یارو قید کرنا ظلم ہے اس لیے تصویریں جانا ہم نے کھنچوائی نہیں شیشو میں قید کیا جاتا ہے اس کو جیسے رہے آپ کیا شیشہ دیکھتے ہیں اس میں آپ کا اکثر آتا ہے تو ان کی بیسک دلیل یہی ہے اور یہ زیادہ قوی لگ رہی ہے خلق اللہ اس میں اللہ کی خلقت سے مشابہت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو صورت بنائی ہے اسی صورت کی ہو بہ کاپی ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے ورنہ اللہ مالباری وغیرہ نہیں ہرا کرا دیا عام ڈاکٹر فضح اللہ کا نام سنا ہے آپ نے وہ بالکل بہت سختی سے ان کے جتنے بھی محاضرات ہیں لیکچرز ہیں سب آڈیوز بہت سارے مطلب مشائل ہیں اور یہاں تک کہ شیخ ابن اور نے جائز کرا دیا ہے لیکن انہوں نے ایک مرتبہ کچھ محادرہ درجے رہتے تو ان کا پیچھے والا حصہ رہتا چہرہ چھپائے ہوئے تھے وہ چہرہ کر رہے تھے چلے مطلب احتیاط کر رہے تھے بس آگے وہ بھی بات آ رہی ہے جی علماء کران نے جائز دیا ہے ان میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کے لیے ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے جیسے آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے ویزے میں جہاں انسانی ضرورت ہو اس میں استعمال کیا جائے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ معاملات میں عادات میں چونکہ اصل عباہت ہے حلت ہے حلال ہے اس لیے اگر زینت کے طور پر کوئی رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زینت کی چیزوں کو حلال قرار دیا ہمارے لیے فرشتے آتے تو وہ کہتے ہیں ان تصویروں میں نہیں آتے ہیں جو تصویریں ہاتھ بنی ہوئی ہیں نا وہ یہ نہیں مانتے نہیں میں یہ ان کا موقف نقل کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو کھینچنا جائز ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جو یہ حدیثیں آئی ہیں یہ حدیثیں ان تصویروں کے بارے میں ہیں جو ہاتھ سے بنائی گئی ہوں جن تصویروں میں رب کائنات کی خلقت کی مشابہت پائی گئی ہو لیکن جو اور یہ تصویر جو فوٹوگرافی ہے اس میں رب کائنات کی خلقت کی مشابہت نہیں ہے کیونکہ رب کائنات کا بنایا ہوا چہرہ وہی شکل ہم ہوں نقل کر رہے ہیں ہم الگ سے کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیں نا یہ تو جی خوبصورتی محنت کے لیے نہیں میں نے کہا دو مسئلہ قسم ہے ایک مسئلہ یہ کہ عام طور پہ جائز ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے اب ضرورت کے تحت یا حاجت کے تحت اب اس کا اندازہ کون لگائے گا مثلا یہ محاورہ چل رہا ہے اس میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے فلاح عالمائیں ہیں اس میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ اندازہ کرنا دوسرا ہے اچھا ضرورت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واضح ہیں مثلا پاسپورٹ کے لیے مجرمین کو پکڑنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بینک کی کاروائیوں میں سب اقامے کے لیے سب ضروری چیزیں بن گئی ہیں تو اس میں اگر یہ بھی مانتے ہیں ہم کی جائز نہیں ہے تو اب ضرورت طبی محدودات کے تحت کی ضرورتیں ممنوع چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں اس قاعدے کی روشنی میں ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں ہاں بالکل میں تو یہی کہتا ہوں میں ہر میں کام کرتا تھا تو لب ہو جائے کوشش سے سوال اس لیے کہ جا رہے ہیں اللہ کے سلام بھیجنے جی بھی بھی تو اس لحاظ سے یہ صدر صدریا یعنی چونکہ ایک ابس کھلواڑ بن گیا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صرف ضرورت کی چیزوں پر فتوا دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے ارے مجھے سے پریشان نہ اب مشائق سے پوچھیں میں پہلے ہی کہہ دیا کہ اس مسئلے میں فوٹو لے کے اس کی فوٹو شاپ کر کے اس کو تصویر کو تھوڑا سا جو مشائی جو مشائی اپنی تصویریں فیس بک میں لگائے ان سے پوچھیں نا آپ نے یہ کہا کہ تصویر جو ہوتی ہے فوٹو جو کھینچی جاتی ہے اس کے اندر ہو بہو جو آپ کا نہیں ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کی گئی وہی الگ سے نہیں بنائی گئی تصویر اگر کوئی آدمی ہو بہو ویسی تصویر بناتا ہے اس کا مطلب وہ جائز نہیں وہ ہو بہو بناتا ہے استعمال کرتا ہے اللہ کی شدت کی مشاوت کرتا ہے اس میں تو جو تصویر مجھے فروغ کھینچ لیا اس میں یہ ہاتھ سے بنانے نہیں گیا کہ ناک جسے آزم علیہ السلام کو اللہ تبار و قرار کیسے بنایا اس میں حدیث پرانے خیر میں کیا آیا ہے ہاتھ سے بنایا نا <سؤال> تو یہ, یہ کیا کرتا ہے یہ ہاتھ سے بناتا ہے ویسے <سؤال> مار کرتا ہے یہ علما کراپ کہتے ہیں اور مزید اگر تو موجود ہیں اور بہت سارے سوالات کے میرے پاس تو سوالات نہیں آتے اس لیے کہ میں مار نہیں رہتا ہوں زیادہ اس میں رہتا ہوں اس کے بعد تمہارے بڑے شیخ ضروری ہے اس پر حقیقت میں مطلب کی ضرورت کی طرف سمجھ لیجیے اب یہ بھی ابھی ہمارے یہاں بات ہو رہی تھی کہ فیس بک میں چہرہ لگانا تصویر لگانا کیا ہے میں لگایا تھا مٹا دیا زمانہ ہو گیا بعض مشائق و طلبا کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ میں کون ہوں اسی اعتبار سے فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ورنہ اگر نہیں جانتے کون ہے فلاں ہے تو پھر بہت سارے لوگ ریکویسٹ آتی ہے تمہیں نہیں آتا ہے کون ہے کون نہیں ہے تصویروں کو پاس لوگوں کے حساب سے مرشدوں کے کے بناتے ہیں تصویر ہے ہمارے پاس ایک مشہور مرشد ہے مل گئے تھے ان کی ایک تصویر ہے جو لوگ گھروں میں لگاتے ہیں ہاں تو یہ دوسرا بخائن مسئلہ بخائن ہو گیا پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں فینسی ایک واقعہ ہے وہ اس کو واقعات آئن کہتے ہیں یعنی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کو جو شرک کا ذریعہ بنا جس ہے ہاں تو کوئی بھی بخائن چیز میں نے کوئی بھی چیز جو شرک کا ذریعہ بنے وہ آرام ہے گھر سے وہ اصل میں حلال ہو مجھے بتانا جو اصل میں اگر حلال بھی ہو اور وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہو تو اس کی و فرق کرنا منع ہے اصل میں تو حلال نہیں ہے اصل میں تو حرام ہی ہے تصویر کا جو نہیں اصل میں حرام ہے <تصحیح> <تصحیح> ان لوگوں کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ اس حکم میں تمام قسم کی تصویریں شامل ہیں <تصلح> اور بہتر تو یہی شیخ کی بات جو نہیں بہتر تو یہی بار کی جو ہے نہیں کرنا چاہیے ضرورت کے تحت جو ہے جائز کار دی جیسے شیخ نے کہا کہ پاسپورٹ وغیرہ ہے یا اقامہ وغیرہ ہے یا آئی کارڈ وغیرہ ہے ایسے ہی بلا ضرورت جو ہے بچوں کا فوٹو رکھنا یا اپنا فوٹو رکھنا یہ سب نہیں جائز نہیں ہے ضرورت کے تحت علما نے قرار دیا مجرمین کو پکڑنے کے لیے جیسے ہوتا ہے تو انہیں تک رکھا جائے تو بال بہتر ہے اور ورنہ جو ہے ہمارے سابق علما تو بڑی شدت سے انڈیا اور پاکستان میں تو شاید ہے آج بھی علما کے نام پاکستان علما جو ہے اور جو ہے اس کو فریم میں لگانا یہ تو بالکل درست نہیں ہے تو ذریعہ ہے اور ہندوستان میں دیکھا ہوگا جو ہندو اگر مر جاتے ہیں فریم لگا کر کے وہاں پر اگر بتی اڑتے چلاتے ہیں ہاں جی شیخ ماہ چلاتے ہیں جی جی تو اس طریقے سے جو ہے یہ باہر اور درست ہرگیز نہیں ہے صرف ضرورت کے تحت باہر جائز ہے بلا ضرورت نہیں ہاں خرید و فروخت کرے آئیے یہ مسئلہ واضح ہو گیا اگر اب ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا جائز ہے تو کیا کریں گے ہر شخص کیمرہ خرید لے منٹ <laughs> ہر شخص کیمرہ خرید لے اور اپنی تصویر لگا کے نکال کے وہ بہتر ہے جہاں ضرورت پڑے ایسا ہو سکتا ہے ہاں تو اب جو شخص اس فیلڈ میں تجارت کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے یہ اصل مسئلہ ہمارے سامنے ہے اس میں دو شکل ہیں ایک شکل یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ کیمرہ رکھ لے اور اپنی تصویر کھینچ کر کے جہاں ضرورت وہاں لگا دے لیکن جس کے پاس یہ امکان نہیں ہے تو وہ کیا کرے وہ مجبوراً ایسی جگہ جائے گا جہاں اس کو بیچا جا رہا ہے یا اس کی لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسٹوڈیو کھولنا جائز ہے اب وہی بات آئے گی کہ وہ اسٹوڈیو والے صرف اگر آپ کا پاسپورٹ کی فوٹو کافی فوٹو بنائے تو بیچارے وہ خسارے ہی میں رہیں گے ہاں کیا خیال ہے جو ہے جو بچنا چاہتا ہے یار میں فوٹو کھینچنا جا رہا ہوں وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کس لیے آئے ہو پاسپورٹ سائز چاہیے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے آپ سگنیچر کرو یہاں پہ وعدہ کرو عائد کرو کہ میں پاسپورٹ کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کروں تو میں کھینچوں گا تو دکان کتنے کھولا ہو یہ اصل مسئلہ ہے تو میں نے مسئلہ مطلب اس میں پیچیدگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس لیے یہ چیز عام ہو چکی ہے اگر یہ کہتے ہیں تو ضرورہ حاجت اور ضرورت میں فرق ہے حاجت یعنی خفیف ہے ہلکا ہے ضرورت اس سے اوپر ہے ضرورت یعنی ہم لوگ ضرور بولتے ہیں نا حاجت کی ضرورت کے زمانے میں اس میں ضرورت کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی چارہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک حاجت ہے تو کبھی کبھی ایک قائدہ ہے کہ کبھی کبھی حاجت کو بھی ضرورت کا درجہ دے دیا جاتا ہے اس قاعدے کی روشنی میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے یعنی یہ اسٹوڈیو کھولنے کی اور اس میں تجارت کرنے کی چونکہ یہ عام ہو چکا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی بلا ضرورت فوٹو نہ کھنچوائے اگر ہر بندہ یہ عید کر لے پھر وہی ہو نقصان ہوگا جاگ یہ موبائل میں لے کے اس مسئلے میں ہم سب لوگوں کو سخت موقف اپنانے کی ضرورت ہے شیخ نے ذکر کیا کہ بقدر ضرورت ایسا ہونا چاہیے لیکن اب یہ ہے کہ سب کے پاس جو ہے کیمرے والے موبائل سے ہیں ہم نہیں تو کم از کم ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے تو بچوں کے پاس بھی موبائل ہے وہ دن بھر میں دسوں تصویروں تصویر کھٹا تصویریں کھٹا کھٹا کھانے میں کھینچ رہے ہیں کہیں گھومنے گئے وہاں تو کھڑے ہو گئے سب لوگ کھینچ رہے ہیں کھینچا رہے ہیں تو اس سے ہم سب لوگوں کو ہم سب لوگ بولا کہ سے ہمارے گھر کے بچے بھی سب لوگ تو اس پر کنٹرول اور پابندی ہونی چاہیے اگر کبھی بچوں نے کھینچ لیا تو اس کو فوراً ہی جو ہے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور جو مختلف مناظر گھومنے جاتے ہیں تفریح پہ جاتے ہیں فرمین شریفیں جاتے ہیں وہاں سب کھینچتے ہیں سب اس طرح آج اتنا تجاوز ہو گیا ہے اتنی مطلب اس میں تصاہل بڑھتی جا رہی بڑھتا جا رہا ہے کہ مت پوچھیے بلا ضرورت تصویریں کھینچی جاتی ہیں بھیجی جاتی ہیں کہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو کھینچ لو بھیج دو اس طرح کی لیکن آج بہت زیادہ اس میں جو ہے غفلت ہو رہی ہم سب لوگوں سے تو اس میں جو ہے روک لگانی چاہیے پابندی کرنی چاہیے خود بھی اور بچوں بچوں سے اور بچوں کو بھی اس کی حرمت اور اس کی جو ہے سختی سمجھانی چاہیے بچوں کو بھی بتانا چاہیے بچوں کیا مرکہ میں cerc... blockchain... سنع... بس کری تھا نا فی نہ ابئی تھا اللہ انتسنا فسنا اشا جرا شی اللہ صفی رو بس کری صحیح نا پھر آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ سارا سوال بیو شہر پہ نہیں آ رہا یہ e دوسری وجہ داخل ہو رہی ہے جیا خارجیا جس کو بولتے ہیں جیا منفقہ یعنی اصول کی استنا میں یہ جی ہاں بالکل الگ ہے اب یہ فی نفسی ہی کعبہ کی تصویر کھینچنا جائز ہے اس قول کے مطابق اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ زینت کے طور پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی تجارت کرنا چاہتا تو تجارت کر سکتا ہے اس لیے کہ کعبہ ہے ایک عمارت ہے اس میں روح نہیں ہے اب آپ یہ حکم ثابت ہو گئے اب تیسری چیز کیا رہی ہے کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو کیا ہے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ سارے لوگ بے حرمتی کرتے ہیں اب جو بے حرمتی کرتا ہے وہ بےکار ہوگا وہ یہ اصل لیکن بے و شرح پہ یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوگا ورنہ تو ہر چیز کی بے حرمتی ہو رہی ہے پرانے کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے مجھے بے, بے حرمتی کی ایک بات ذہن میں آئی اکثر لوگ جو ہے مارکیٹ میں دیکھتے ہوں گے کہ مسلوں پر جو ہے ہاں جو جانماز ہوتی ہے اس پہ جو ہے ایک تو گمبد خزرہ کی تصویر ہے خیر وہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو ہے خان کعبہ کی جو تصویر ہوتی ہے تو اب جو ہے وہ گسل ہوتا ہے اگر مسجدوں میں عام طور سے رکھا جاتا ہے اب مسجد میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد امام صاحب جو ہے نماز پڑھتے اور گھوم کر کے اسی پر بیٹھتے, بیٹھتے, بیٹھتے تو اس کے بنانے سے اس طرح کے مسلموں کے خریدنے اور استعمال کرنے سے بچنا چاہیے پرہیز جی کرنا چاہیے یہ جی جی کچھ جی جی مخصوص مسائل ہو گے جو اس سے مسفلہ ہوں جی گے انسان بھی ہوتے ہیں <कारी> वही हुक्म है जो गुजर चुका है की जो लोग जायज करा देते हैं उनके लिए जायज है इसमें जी रूह नहीं है उसमें रूह नहीं है उसमें जान नहीं है और यानी वो क्या यदि तस्वीर नहीं है हाथ में नहीं है तस्वीर तो आ जाती घर पर लग जाती है उसमें तो आप मादूर है पहली बात यह है की वो चौबीस घंटे चलता रहता है वीडियो बनता रहता है आपकी नमाज चलती रहती लोग देखते रहते हैं आपको تو اس کو ایک خاص مقصد کے تحت نشر کیا جاتا ہے یہ تو غلط ہو حرام ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے غیر محرم غیر محرم کی تصویریں لگا رہے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ تو حرام ہے کوئی شک نہیں ہے یہ مسئلہ صحیح تصویر کا نہیں ہے یہ مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ محرم ہو غیر محرم کا آ رہا ہے کیا کسی غیر محرم کسی عورت کو جو اجنبی ہو آپ کے لیے اس کو دیکھنا جائے سر اس کی تصویر نہیں چاہورت کی نہیں یہ مرد کی تصویر بھی رکھیں لگانا تو جائز نہیں ہے ایک مرد کی بھی تصویر ہو تو کیا ہم سجا کے رکھیں گے نہیں اگر نہیں معلوم چہرہ چہرہ نہیں معلوم ہو رہا تو دوسری وجہ ہے پھر اگر چہرہ معلوم بھی ہو رہا ہے آپ گھر میں عورتیں ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں پھر یہ تیسری وجہ ہے اس طرح تو بہت سارے فروئی مسائل نکل جائیں گے اس میں لگانا ہی نہ لگانا اس لیے آپ کرنا ہی بہتر ہے نکلواتے ہیں اور بیٹھنا سی نہیں جی فرمائیے جواب دیجیے جواب اس کا دیا جا چکا ہے آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیا جا چکا ہے آگے یہ ہے کہ لہو لائف اور گانے بجانے کے آلات بیچنے کا حکم لہو لائف کی دو قسمیں ہیں جس میں ایک تو گانے بجانا ہے اور ایک عام کھیل کود کی چیزیں ٹھیک ہے دس منٹ میں کل سے جو توین اور بےہمتی کی بات ہو تصویر کے تعلق سے خدا کیا تصویر میں بھی ہو جائے گا تھا تصویر ہے تصویر تو اپنی جگہ تصویر کی بھی ہو جائے گئی سارے لوگ سنا ہے اور یہ وائی سوار کر رہے ہیں اور ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی اس لیے کہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں آپ اس میں تو آپ لوگ بھی اس بات سنے ہو سکتا ہے آپ کو بھی فائدہ پہنچے اس سے جی فرمائیے کابل کی تصویر ہو مقدس مقام کی تصویر ہو تو کیا اس کی بےمتی بہمتی اس لیے کی جائے گی کیونکہ کاب اللہ الگ چیز ہے اور تصویر اس کی الگ چیز ہے ایسا نہیں آپ کہہ رہے تھے جا رواج ہے اس موڈی مو مو کی تصویر جلانا اس میں کیا مقصود ہوتا ہے چیز ہے نہیں واقعی میں کیا ہے عرف عام میں کیا ہے عرف عام میں توہین مقصود ہے کہ نہیں تو جن چیزوں میں کوئی شرعی طور پر حد مقرر نہیں ہم عرف کی طرح لوٹیں گے عرف کیا کہتا ہے عرف میں اس کو بے حرمتی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اس بار اس کا حق طے ہوگا اس لیے اس میں تو ہے نہیں کوئی نس تو نہیں ہے نا نہیں ہے کہ یہ ایسا کریں گے تو بے حرمتی ہوگی ایسا نہیں کریں گے تو بے حرمتی نہیں ہوگی تو عرف میں کیا اس کو بے حرمتی کہا جاتا ہے اگر بے حرمتی کہا جاتا ہے تو یہ بے حرمتی ہے ایک سوال اگر خان کعبہ تو غیر مسلم نوز اللہ کہیں بنا کر کے اس کا ماڈل بنا کر کے اس کو جلاتے ہیں یا کہیں بنا کر کے اس کو رونتے ہیں پاؤں رکھتے ہیں اس کو. اس کو بنایا باہر, بنایا. باہر... تو باہر. کیا اس کا, کا حکم کیا ہوگا مقصود ہے یہ ارف میں ہی اور خال کعبہ کا اگر ماڈل بنایا جائے جیسے جشن عید ملاد النبی میں جو لوگ بناتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اسی طرح سے مزاروں کو جو ہے خال کعبہ کی طرح سے بنایا جا جی تو یہ سب میں کیا کہتے ہیں بےربتی ہوتی ہے خال کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن بےربتی ایک سبب کا اور اس کی بے عزتی کا سبب یہ چیز بنتی ہے یہ سوال کا سیشن ہے تقریباً پندرہ منٹ کا ایسے دس منٹ کا ہے جس کے بعد سوال اور مشائق موجود ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا ہوتا اور بیٹھتے ہیں مطلب ایک ذہن میں آتا ہے بےحمتی اسی طرح انڈیا پاکستان کے پیچھے رکھ کے ان کا جو سوچ ہے کہ وہ بھی بےمتی ہوئی یا اس کی طرف پیر چل پر بیٹھنا ہم نے پیچھے رکھا یہ بھی بے ومتی ان کی نظر میں آوٹ, مطلب زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے سوچ اس نے کیا یہ ان کے عرف میں بے حرمتی ہے اگر جس کے عرف میں میں حرمتی نہیں ہے تو حرمتی نہیں مانی جائے گی نہیں میں صاف تھا یہ احناس کی یہاں آزادہ ہے ہمارے شیخ ڈاکٹر مفضل شیخ کی بھی شیخ ہے وہ ان سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں پیچھے ہو جاتا ہے تو انہوں نے بہت مسکت جواب دیا کہ آگے کرتے ہیں تو آگے ذکر ہوتا ہے تو کیسے یہاں سے پڑھو گے آگے آپ پڑھتے ہیں تو آگے زکر ہوتا ہے زخر سمجھے کہ نہیں سب لوگ جی بےمتی مقصود نہ ہو بےمتی مقصود نہیں ہوتی اس میں پہلی بار اور محمد کا کام نہیں جی لاسمود لئی ہم دیکھا لیکن یہ خطوط بہت لوگ منع کرتے ہیں اس میں بلکہ یہ مسجد نبی میں تو یہ ڈنڈا سے مارتا ہے ایک پکا ہے فی الحال نظر یار بندہ دیکھا ہوا خریدنے کے سلسلے سے جیسے ابھی کسی کے پاس جیسے فلیٹ بک کرنے گئے ہم لوگ اس کے پاس جگہ کا پورا مطلب اس کے نام پہ جگہ ہے کسی ایک کنسٹرکشن کمپنی کا پورا ٹکٹ فلیٹ فلیٹ جگہ اس کی ہے اس کے پاس اس کا یہ پروف ہے جگہ پہ وہ بلڈنگ بنا رہا ہے اس کا کنسٹرکشن کا پورا उसका وغیرہ اس کا اپروول ہے ہر چیز مطلب جو لگانے والا ہے مٹیریل اس کا وہ بتا دیا ہے یہ بنا کے دے گا یہ کچن میں لگائے گا یہ ٹائلس لگائے گا ہر چیز وہ لکھا میں اس نے اب میں جا کے اس کے پاس بکنگ کرنے جاتا ہوں بتاؤں میں پوچھے آپ کے میں فلائٹ بک کرنا اس کا کیا ہے ابھی بنا نہیں ہے پلیٹ پلیٹ فور میں بک کرنا ہے صرف بنا دیے بک کرنا ہے آپ آپ نہیں کر رہے بک کر رہے بک کرنے کے بعد آپ پیسہ دیں گے جس وقت لینے کے لیے اس وقت آپ کی ڈیل مکمل ہوگی اور وہی بے آپ کی شمالے گی وہ بکنگ کے طرح پہ بولتا ہے مجھے آپ کو دینا پڑے گا ہاں تو پھر آپ کو مکمل پھر سلم کی شرط میں آ جائیں گے یہ بے سلم ہے بسلم کی شرط یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی مکمل اور بھی اور بھی ہو اور یہ بھی بولتا ہے کہ اگر یہ ایسے نہیں بنا تو میں آپ کا جتنا پیسہ میں کیا تھا اگر ایڈوانس میں دیا تھا میں ریٹرن کر دوں پھر یہ اگلی بار بیانے کی بات آئے گی پھر یہ بیانے بیانہ کا جو قبول بیانے میں اس کو شامل کر کے پھر کل ان شاء اللہ تقریب کریں گے اس وقت لیکن عام طور سے یہ رکھے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے شیخ مختار صاحب بھی کہہ رہے ہیں بمبئی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری تجارتیں ایسی ہیں جن میں بمبئی میں بہت ساری شرعی یعنی بہت ساری منگنوا چیزیں موجود ہیں اس کوئی شک نہیں ہے مثال کے طور پر ہندوستان میں ہاں پورے ہندوستان میں ہندوستان پاکستان ٹھیک ہے ہاں جیسے مثال کے طور پر اب آپ فلیٹ بیچ رہے ہیں آپ فلیٹ بیچ رہے ہیں اور وہ فلیٹ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ کا جو होता ہوتا ہے جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ فلیٹ پر ہوتی ہے اس بات پر نہیں ہوتی اس اسٹرکچر پر نہیں ہوتی ہے نقشی پہ نہیں ہوتی ہے کیا خیال ہے جی ہاں تو برسلم یہ ہے کہ آپ نے سامان خریدا ہے اور اس کی بتا دیا ہے اس کہہ رہا ہے میری زمین ہے ٹھیک ہے میں فلیٹ تیار ہو جائے گا فلاں وقت کے لیے میں فلیٹ میں یہ دروازہ اتنے دروازے ہوں گے اتنی کھڑکیاں ہوں گی اے سی رہے گی کہ نہیں رہے گی ساری تقسیل دے دیا ٹھیک ہے آپ نے پوری قیمت ادا کر دی جب وہ وقت آئے گا تو آپ اس کو ریسیو کر لیں گے فلیٹ آپ کی بر مکمل ہوگی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ پوری قیمت نہیں دے رہے ہیں تو علما اکرام نے جو شرط لگائی ہے اس کے مطابق یہ بے سلم جائز اگر بعض علما نے بعض مالکی علما نے تھوڑی بہت گنجائش نکالی ہے کہ دو تین دن تاخیر ہو جائے جس کو عرف عام میں تاخیر نہیں مانتے ہیں لیٹ نہیں مانتے ہیں تو جائز ہے ان کے یہاں مذہب مالکی میں دو تین دن لیٹ ہو جائے تین دن تک کہتے ہیں حرام اس نوعیت سے ہے کہ وہ لوگ بینک کے دوارا فائنینس کراتے ہیں اور انسٹالمنٹ باندھتے ہیں دس سال پندرہ سال اگر حرام کی یہ الگ مسئلہ ہوگا حرام کی نوعیت اگر دیکھنا جائیں گے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے یا وہ ایجنٹ ہے یا وہ اصلی زمین کا مالک ہے اگر وہ ایجنٹ ہے اور اصلی زمین کے مالک نے اس کو اپنا ایجنٹ بنایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئرج نہیں اس لیے کہ وہ اپنا ایجنٹ بنا دیا ہے لیکن اگر وہ پارٹیسپیٹر ہے یعنی है اس میں پارٹنر شریک ہے اور اس کی زمین نہیں ہے زمین کسی اور کی ہے اور خریدی بھی نہیں ہے زمین ہو لیکن یہ صرف بنوا رہا ہے اور اپنے اپنے بیس رہا ہے تو اس کا مالک نہیں ہو تو وہ صورت آئے اس کی قبضے میں نہیں اس کی ملکیت میں نہیں ہے اگر اس کے قبضے میں ہے تو اگر اس کی ملکیت میں ہے پھر وہ جو آپ بتا رہے ہیں ساری ڈیلز ہو گئی ہیں ساری شراحتیں پوری ہو گئی ہیں بیہ سلم میں داخل ہے وہ بہ سلم کو سمجھیں آپ بیہ سلم میں سامان بعد میں لیتے ہیں قیمت فوراً ادا کرتے ہیں یہ بے سلم ہے اس کی تاریخ اقدال اعلی موصوف انفمتی بسمن بسمن مقبوط انفی اقد ال اعلی موصوف انفی ذمتی مجل ایسا ایگریمنٹ ایسی ڈیل جو ذمے میں ہوتی ہے سامنے حاضر نہیں ہوتی ہے آپ کی ذمہ داری کہ اس کو فراہم کریں گے موصوف اس کی تمام صفارت تیار کی گئی ہیں ٹھیک ہے مؤجل ایک شرط یہ ہے کہ لیٹ ہو جائے کہ فوراً حاضر ہو آپ کے سامنے تو پھر پیسہ لے کے خریدنے آپ ٹھیک ہے بعد میں اس کو دیا جا رہا ہے کسی مستقبل کی کسی متعینہ تاریخ پر وہ چیز آپ کے حوالے کی جائے گی چوتھی شرط کیا ہے بےسام مقبوض فی مجلس اقبال جہاں ڈیلنگ ہو رہی ہے اس جگہ آپ نے پورا پیسہ پے پی کر دیا ہو تعریف میں پوری شرطیں آتی ہے اقد علی موصوف فی انفی پہلی بات تو یہ کہ ڈیل ہو چکی ہے ڈیل یعنی آپ کو اختیار نہیں ہے پھر فصل کا یعنی اس کو کینسل کرنے کا اس لیے کہ بے مکمل ہے دوسری شرط موصوف دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے اس کے اوصاف بیان کر دیے ہیں اور وہ راضی ہے کہ میں ان اوصاف ان مواصفات ان کوالٹیز کی چیز فراہم کروں گا آپ کے لیے اقدال علی موصوف فی ذمہ تیسری شرط یہ ہے ذمے میں ہو وہ چیز ہی حاضر نہ ہو آپ کے سامنے آپ کی ذمہ میں ہے آپ کے گلے میں وہ چیز لٹکی ہوئی ہے کہ مجھے فلاں کو ایک مہینے کے بعد یہ چیز حوالے کرنی ہے میں نے اس سے یہ بے کر لیا ہے چوتھی چیز کیا ہے بیستا مین مقبوض فی مجلس لاک جس جگہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس جگہ آپ نے پورا پیسہ دے دیا اور اس نے قبض کر لیا اپنے قبضے میں لے لیا مقبوض مقبوض کا مطلب ہے کہ جس کو بیچ رہے ہیں جس سے آپ خرید رہے ہیں اس نے آپ کا پیسہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تین چار شرطوں کے ساتھ علماء کرام نے بیہ سلم کو جائز کرا دیا ہے ورنہ بے اسلم کو اگر قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حرام ہے اس لیے کہ ایسی چیز کی بہ ہو رہی ہے جو بائیں کی ملکیت میں نہیں ہے اور وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہو اور بائیں کی ملکیت میں ہو یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں لیکن ان چاروں شرطوں کے ذریعے ان دونوں شرطوں میں جو سختی ہے تھوڑی گنجائش نکال جاتی ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہ مدینہ والے ہی کرتے تھے کان یو سلفون فیماری یعنی فنوں میں وہ سلف بے سلم کرتے تھے دو سال کے لیے تین سال کے لیے تو آپ نے کیا فرمایا اما فی شخص کا... بھائے... فی... ہاں فی تمر معلوم اللہ اجل معلوم فی کلم معلوم کیا فرمایا کہ کی جو آپ بیچ رہے ہیں وہ معلوم ہو اس کی صفات موجود ہوں اجل معلوم کب وہ چیز لینی ہے وہ بھی معلوم ہو ایک سال میں دو سال میں ابھی اگلے بحث آئے گی کہ جو باغات کا پھل خریدتے ہیں کئی سالوں کے لیے है ہے کہ جائز باغات باغات ہے خرید لیا پھل پھل صرف پھل پر کنٹیکٹ ہو رہا ہے کہ میں آپ کا پھل خریدا تین سال کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ معدوم ہے تین سال میں وہ پھل اس کو آگ لگ جائے اس باغ کو آگ لگ جائے فائدہ ہی نہ ہو معدوم ہے نا تو وہ جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ باغ کو کرایے پہ لے رہا ہے تو جائز ہے لیکن اگر پھلوں کی بوشت کر رہا ہے تو جائز نہیں باغ کو کرایہ پہ لے لیا اب وہ باغ میں وہ پھل لگا رہا ہے درخت لگا رہا ہے کوئی اور دکان کھول اس کا اس بردی ہے yes. یس جی سر مالک باغ کا مالک یہی پڑنے ٹھیک ہے بات الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ آج کا پہلا دن دورہ انڈیا کا الحمد للہ خشم خود بھی اپنے تمام تر فوائد اور فضیلتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا آج کے دن ہم نے جو کچھ علمی سنی